تیسرا سوال ہے بعض لوگ موضوع کرتے وقت منہ پر تھپیڑے مارتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے منہ پہ پانی مارنے کے بعد اس طرح اس طرح سے بجاتے ہیں اس کو تو یہ ایسا, ایسا کرنا مکرو ہے اس کو بارش شلف میں بھی منہ پہ پانی مارنے کو مکرو فرمایا